وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفته طولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير معزز شامعین آج کا موضوع توحید الاسماء و صفات ہے اس موضوع پر گفتگو بالخصوص عام طور پر سننے میں نہیں آتی ہے اور یہ مسئلہ علماء اپنے بعض مقالات میں اس کو ذکر کرتے ہیں اور بلا شبہ عوام کی سمجھ سے بھی یہ مسئلہ بالاتر ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو وہ سمجھ نہ پائیں اور وہ مزید شک میں پڑ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سارا قرآن جو ہے نازل ہوا آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلاط کی کلام کے دوران کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن میں جن کے اندر اللہ تبار کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو صحابہ اس کو سنتے اور فطرت کے مطابق جو سلیم فطرت تھی اس کے مطابق اس کو قبول کرتے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرتا اور یہ مسئلہ اور یہ معاملہ جو ہے اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ اسلام کے اندر یونانی نظریات فلسفے کی صورت میں داخل ہوئے یا بعض لوگ جن کے متعلق نبی علیہ سرات والسلام نے پیشین گوئی کی تھی جیسے خوارد کے متعلق کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے کہ جس طرح دین سے اس طرح علیحدہ ہو جائیں گے دین سے اس طرح ان کی دوری ہوگی کہ جس طرح تیر جب اپنے نشانے کو خطا کرتا ہے تو اس کا اپنے نشانے سے بالکل وہ دور ہوتا ہے اور نشانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ دین سے بالکل دور ہوں گے اور اس کے بعد بالخصوص عباسی دور میں جب کتابوں کو داخل کیا گیا یونانی فلسفے کو تو اس میں بہت ساری چیزیں داخل کر دی گئیں اور دین کے جو اساسیات تھیں اور جو چیزیں جن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا اون لوگ ان چیزوں کے اندر وہ لوگ شک کرنے لگے اور یہ آج تک سلسلہ جو ہے چلا رہا تو اس معاملے میں اصل چیز جو ہے وہ قرآن اور سنت اپنا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود مزید سمجھ کی ضرورت ہے جیسے کہ جتنے بھی علما شرف گزرے ہیں انہوں نے کتاب و توحید کے نام سے اپنی جو انہوں نے کتب لکھی اس میں ایک باپ جو ہے ایک کتاب جو ہے انہوں نے کتاب ال کے نام سے مولف کی اور بعض علماء نے بالخصوص کتاب و کے نام سے کتابیں جو ہے وہ لکھی جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بخاری کے اندر کتاب و جو ہے موجود تو اس میں جتنے بھی غلط نظریات تھے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کے متعلق عقیدے میں ان کا جو انہوں نے رد فرمایا اس طرح دوسرے بھی وہ ہیں جن کی, جن کی جن کے نام سے یہ کتاب و توحید جو ہے موجود تو یہ چیز جو چیز کی ضرورت اس وقت پڑی کہ جب عقائد کے اندر اختلاف کیا گیا اور مختلف آراء کھڑی ہوئی تو اس میں انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس کے اندر اس بات کے اندر جتنے بھی کتاب کتاب و سننے سے جتنی بھی دلائل ہیں ان کو جمع کیا جائے اور جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں عقل کی اور فلسفے کی ان کا رد کیا جائے لیکن ان کی کوششوں کے باوجود اکثر امت جو ہے وہ اس صحیح رستے سے ہٹ گئی امت کے اندر بعض لوگ جنہوں نے بڑی شہرت حاصل کی جیسے ابو الحسن الشری اور اسی طرح ابو منصور ماتوریدی ان کے معلفات سے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کی گئی جو کہ سراسر فلسفے سے متاثر جبکہ علماء سلف نے کہا کہ جس شخص نے دین کو فلسفے سے سیکھا وہ شخص جو ہے زندی ہو گیا وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا فلسفے جو دین کو سمجھتا ہے دین میں جو ہے فلسفے کو داخل کرتا ہے اور اس سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص زندی ہو گیا اور اسی طرح انہوں نے وہ کتاب التوحید اور جو توحید کا جو مادہ اور باپ تھا اس کا نام انہوں نے علم الکلام رکھ رکھے تو آج تک ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں کسی سلفی عالم کی کہ جو پڑھائی جائے بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مباحد دورہ حدیث اور سلفی کہنے والے تھے ان کے مدارس میں بھی یہی ابو منصور ماترودی کی کتاب اس کا نام ہے عقائد نفلی وہ اس میں جو ہے ایک نفری شہرت کا عالم تھا تو اس نے یہ کتاب لکھی تو وہ کتاب جو ہے پڑھائی جاتی تو اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ فلسے کی بنیاد پر ہی گئی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں تھی ان کے پاس جس کو وہ اپنے نوجوانوں کا اور طلبا کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بنانے کے لیے ان کو وہ پڑھائیں جب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات گھیرے ہوئے آنا جانا زیادہ ہوا اور وہاں کی جو یونیورسٹیاں تھیں ان سے جو طالب علم فارغ ہو کر آئے اور باہمی نصاب کا تبادلہ ہوا تو پھر اہل حدیث مدارس کے اندر یہ کتابیں جیسے کتاب ہے عقیدہ تحاویہ یہ شامل کی گئیں اور اس طرح امام دعمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ شامل کی گئیں اس میں ان کی ایک کتاب بڑی مشہور جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے ابھی سر دس جو ہے میرے ذہن میں سے نکل رہی ہے میں عقیدہ الواستی ہے عقیدہ واسطی ہے تو یہ سعودی عرب میں جو ہے یہ وہاں کے جو ثانوی نصاب ہے اس کے اندر موجود ہے اور وہاں یہ پڑھائی جاتی ہے تو بہرحال یہ دونوں امام جو ہے امام امن تیمیہ اور امام قیم رحمہ اللہ تعالی ان دونوں کی بہت دج... بہت ساری جو ہے وہ جہود ہیں اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس مسئلے کو سمجھانے کی اور اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی اور انہوں نے جو بھی انہوں نے علم کلام والوں نے جتنی بھی انہوں نے اس میں اپنی زبان چلائی ہے اور غلط باتیں کی ہیں ان ساری چیزوں کا انہوں نے اچھی طرح رد کیا اور کتاب و سنت سے اس مسئلے کو اچھی طرح انہوں نے واضح کر دیا ہے کسی شخص کے لیے کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں رہتی تو ہمارے اس ماحول میں ہندوستان کے ماحول میں بلکہ روس کے آخر تک جبکہ وہاں جو ہے اسلامی حکومت کی اس کے آخر تک جو ہے یہ چیز یعنی کہ ہندوستان کے جتنے بھی اس کا ماحول جو ہے اور روس کے آخر ہو یہ افغانستان یہ سارے علاقے جو ہے ان میں یہی عقائد جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں تو ابھی تک جو ہے وہی عقائد جو ہے وہ ذہنوں کے اندر موجود ہے تو اسی وجہ سے شرک جو ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے اللہ تبار تعالیٰ کا انکار جو ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے جتنی بھی جو فتنے جب جتنے بھی اٹھتے ہیں ان سب کا سبب جو ہے وہ توحید الاسما و صفات کے نابرد ہونا جو ہے ان کا سبب ہے کہ انسان فطروں میں جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح تعارف ہو اس کی ذات کا اس کی صفات کا اس کے اسما کا تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کی طرف نہیں جائے گا تو ان لوگوں نے ان میں زیادہ جس کا نام جو ہے مشہور ہے وہ جہاں بن صفوان ہے جو ان کے فرقہ جہمیا کا اثر بڑا ہے ان لوگوں نے اللہ تبار تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو معطل کیا فلسفی بھول بلوں میں اور اپنی انہوں نے جو باتوں میں جو ہے انہوں نے ایسے خود ہی باتیں بنائی اور مفروضیں بنا کر جو ہے اللہ تبار تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبار نے فرمایا کہ نئی سا کا مثل ہی شیخ وہ سمی یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارو تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جیسے ہوا تو یہ بات جو ہے یہ جہالت کی بات ہے اللہ تبار تعالیٰ کی مصر کوئی شاید نہیں و اللہ مثال اللہ اللہ تبار تعالیٰ کے لیے جو بلند مثال ہے فلاں <دَمْثَال> اللہ اللہ تبار کے تم مثال مت بیان کرو ان <تَعْلَمُون> اللہ یا تم لالم اللہ تبار تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے تو اللہ تباری کی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کوئی شاید اس کی مثر جہاں پہ تصور میں نہیں لا سکتے لیکن جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان پر ایمان لانا واجب اگر ہم ان پر ایمان ختم کر دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبار تعالیٰ کی ذات سے بھی ہم ان ہو جائیں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے اگر اس کی صفات ختم کر دیں گے تو وہ چیز بھی شادی میں معذوم ہو جائے گی تو یہی کام جو ہے ان لوگوں نے کیا اسی طرح جو خلق قرآن کا مسئلہ جب چلا اور اس پر امام اہل سنا وال امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تین خلیفوں کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور نہایت اس نے مشقتیں برداشت کیں تو یہ مسئلہ جو تھا نہایت اہمیت کا مسئلہ تھا وہ لوگ جو تھے اللہ تبار تعالیٰ کی کلام کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تبار تعالیٰ کیسے بول سکتا ہے بولتے تو ہم ہیں زبان تو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے آواز تو ہمارے اندر سے نکلتی ہے اگر اللہ تعالیٰ سے آواز نکلے گی تو وہی ان کی باتیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر خالی آواز نکلتی اس قسم کی اپنی طرف سے جو ہے وہ تعمیلیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارتعالیٰ جو ہے وہ کلام نہیں کرتا اس طرح جو ہے پرانے مجید میں جو ہے بالکل بعض چیزیں جو ہے واضح ہیں جن کا وہ انکار نہیں کر سکتے جیسے سورج آراہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ سرات وسلام جب اللہ تبارا کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنے کے لیے آئے تو اس بات کو جو ہے وہ بالکل وہاں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جن کا کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا فرمایا کہ غلم یا اموسا لمی کاتینہ وکلم ہوں رب ہکل تو جب موسا علیہ السلات و آئے ہماری ملاقات کے لیے اور کلام کی ان سے ان کے رب نے تو اس کو وہ کہنے پڑتے ہیں وکلم وَكَلَّمَ ہوں اس کو کہیں گے اس کو جو ہے وہ ربا ہُو جو ہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کل ربا اس نے جو ہے اپنے رب سے کلام کی موسا علیہ السلاط و نے کلام کی لیکن یہ بات جو ہے یہ ہو کی زمیر جو ہے اس کے درمیان فاصل موجود ہے اس کا وہ مانا اس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسا علیہ اسلات و نے اپنے رب سے کلام کی لیکن یہ جو ہے یہ الفاظ جو ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں کی ضمیر جو ہے یہ مشار علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ ان سے بات کی ان کے رب نے تو اللہ تبار و تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے اللہ تبارہ جو ہے وہ دیکھتا ہے بصیر ہے اور اللہ تبارہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی بعض حرکات اور ان کے اعمال سے ہنستا اور بعض دفعہ اللہ تبار تعالیٰ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عل کے والد جو تھے جب وہ شہید ہو گئے جنگ عہد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان, کے ان سے جو ہے براہ راست بات کی تو اللہ نبی علیہ السلاط والسلام نے ان کو اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کے والد سے اللہ تبار تعالیٰ نے براہ راست جو ہے وہ بات کی تو یہ چیزیں نبی علیہ اللہ کے زمانے میں یہ سنی جاتی تھی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا لیکن جب یہ فلسفے کا زمانہ آیا تو ان سب چیزوں کا جو ہے فلسفے کی بنا پر ان کا انکار کیا گیا اور اسی بنا پر یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ وجود میں آیا کہ وحدت الوجود جو ہے انہوں نے ساری دنیا جو ہے جو بھی آرم ان کا نظر آ رہا ہے یہ عالم ہمیں جو, جو بھی کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا ہی جو ہے یہ, یہ معبود ہے اور یہ اعلان اور پھر جو وحدت الوجود کے عقیدے کی اپنی جو خرابیاں جو خباستیں جو ہیں وہ تو ایک علیحدہ جو ہے بہت بڑا باب ہے تو یہ بھی وحدت الوجود جو تھا وہ بھی اسی انکار صفات کی بنا پر تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ انکار کیا تو اللہ تبار تعالیٰ کی ذات ان کے ہاتھ جو ہے معدوم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ نولہ مل اور یہ جو شرک جو ہے یہ یہ جو عقیدہ ہے یہ جو کفر جو ہے یہ سب سے بڑا کفر سب سے بڑا کفر اور جتنے بھی باقی کفر جتنے بھی کفر کے جتنے بھی عقائد جو ہیں اس سے سے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں بڑے ہلکے اور یہ عقیدہ جو ہے یہ وحد الوجود کا عقیدہ نہایت جو ہے بہت بڑے کفر پر مبنی ہے اس میں کوئی علا نہیں رہتا ہے کوئی معبود نہیں رہتا ہے کوئی خیر نہیں رہتی ہے کوئی شب نہیں رہتا اس لیے قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے وہ بالکل واضح اس میں سبھی جو ہے بعض لوگ جنہوں نے امام جو ہے ابو الحسن عشری جو ہے جن کا امام ہے اس عقائد میں تو ان لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے لیکن بغیر سما کے اس کی سما نہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بصیر دیکھتا ہے لیکن بغیر بصر کے اس کی بسر نہیں لیکن اہل سنت نے اس مسئلے اس بات کو جو ہے رد کیا تو جتنی بھی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے اور ان کو ثابت کیا گیا ہے اس کے متعلق یہی بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ برحق ہیں اور جس طرح اللہ اتبار و تعالیٰ کی ذات کو یہ صفات لائق ہیں اسی طرح اللہ اتبار و تعالیٰ کے اندر یہ صفات موجود ہیں اور ہماری طرح وہ جو ہے نہیں مخلوق کی طرح نہیں ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ اتبار تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ جو ہے وہ ہمارا بھی ہے تو اس طرح جو ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے مشادرے کر رہے خود ہی تشبیح دی اور تشبیح دے کر پھر کہا کہ یہ بات جو ہے تشبیح ہو گئی تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ کہہ کر جو ہے وہ انکار کر دوں تو تم نے تمہیں جو ہے وہ کس نے کہا کہ تم جو ہے پہلے اس کو جا کر تشبیح دو کہو کہ وہ ہاتھ ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جسے جو ہے وہ اللہ حج اللہ جلال کہ شان کے شاعن شان ہے اس کا وہ ہاتھ ہے اس کی آنکھیں ہیں اس کی جو ہے اس کے کان ہیں اور اس کا جو ہے وہ پاؤں ہے اور اللہ تبار نے جیسے ورما کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے پیدا کیا ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے اور اسی طرح اللہ تبار تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں آسمانے دنیا پر رات سے آخری حصے میں اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ تمہارا مطالعہ جو ہے وہ جا اور ابو کا ون ملکا اور آیا وہ جا اور کا اور آیا تمہارا رب ون ملک اور فرشتے سب فن سفا سف دم اب تب جو ہے ان لوگوں کے ترجمے آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے ان لوگ جو ہے ترجمے تفصیل جلالین تفسیر جلالین جو ہے یہ بڑھائی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے کیئر کی تعویل کی گئی ہے وہ جا وہ جا امار کہ تمہارے رب کا حکم آئے یعنی اللہ تبارا کا بذات ہی آ رہا جس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اللہ تبار کی دیدار کی صحیح حدیث جو ہے وہ بالکل معروف ہے حدیث کی کتابوں کے اندر نبی علیہ اسلات نے جو ہے ان کو ایک جو محسوس مثال تھی وہ دے کر جو ہے سمجھایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے جب چودویں رات کا چاند ہو تو اللہ جو ہے وہ چاند کو دیکھنے میں کوئی مذاقہ محسوس کرتا ہے تو شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی تنگی کوئی رکاوٹ جو ہے اس کو دیکھنے میں ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ہم اس کو جو ہے بالکل واضح دیکھتے ہیں تو نبی علیہ سلاد وسلام نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح تم جو ہے ایاانند بیانند جو ہے اپنے رب کو قیامت کے دن جو ہے وہ دیکھو گے کوئی شخص جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ تبار تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرے گی تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کا اور جو ہے اس کی رویت کا ہی انکار کر انکار کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا اور اس کی زیارت جو ہے اس طرح نہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی انکار کر دے اس لیے یہ جتنی بھی اللہ تبار تعالیٰ کی شفا قرآن اور سنت پہ بیان کی گئی ہے ان کو اسی طرح جو ہے انپاری مان لایا جائے قبل اس سے کہ آپ اس کی تعویر کریں آپ سمجھیں کچھ یہ تصور کریں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ تبار تعالیٰ جو ہمارے جیسا ہے یہ بات جو ہے یہ غلط ہے لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی یہ چیزیں جو ہے وہ ذیل میں آتی ہیں لیکن ان چیزوں کا جو ہے وہ رد کیا جائے اس یہ جو, جو شیطانی شیتانی اگر وسوسا کوئی کسی قسم کا آئے تو اس کا رد کیا جائے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اخبار و کے وجود کے متعلق بھی اگر کوئی جو ہے شخص اس میں جاتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ جس چیز کو کسی نے پیدا کیا اس کو نے پیدا کیا تو سب چیزیں جو ہے وہ اللہ اخبار تعالیٰ نے پیدا کیا تو جب وہ کہتا ہے کہ اللہ اتبار تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا تو یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ہے گمراہی ہے اور اس کے متعلق فرمایا کہ وہاں سے وہ من الشیطان مشیطیب پڑھے اور اپنے فلسفے کو اور اس جو ہے خیال کو وہ ترک کر دے اور اس سے جو ہے وہ رک جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یا اپنے نبی علیہ صلاط وسلام کی زبان مبارک پر جن صفات کا ذکر کیا ہے ان کو بغیر کسی تعویل کے مانا جائے نہ ان کی تعویل کی جائے اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ تمثیر کی جائے بعض لوگ جو ہے وہ تعویر کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبار تعالیٰ رحیم ہے جو رحیم سے جب ہم انسان ہیں تو بحثیت انسان ہم جب کسی کی حالت کو دیکھتے ہیں کسی کی پکار کو سنتے ہیں تو ہمارے دل پر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ دل پر اثر ہونے کے بعد جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ہم اس, اس پر رحم کرتے ہیں اور اس کی طرف احسان کا جو سلوک کرتے ہیں تو اللہ تبار جو ہے ان پر اس قسم کی چیزیں جو ہے وارد نہیں ہوتی ہیں اور اس کی طرف سے محض جو ہے وہ احسان ہوتا ہے تو یہ اس قسم کی تعویلیں نہ تعویل میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ تمسیل میں جانے کی ضرورت ہے تعویل کر کے آپ وہ صفت جو ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے اس کی اصل حالت میں جو ہے نہیں رہنے دیں اس کا سیدھی سی بات اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے پیچیدگی ان ظالموں نے ڈالی ہے ان فلسفہ والوں نے اور اسی لیے جو ہے وہ نام کی اہلیت ہے جو فلسفہ والوں کے ساتھ مل کر اور ان کے بنائے اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ زدیق ہو جائے گا وہ بے دین تو بات جو ہے بالکل سیدھی اور شادی ہے کہ جتنی بھی اللہ اخبار تعالیٰ کی صفحات جو ہے وہ آئی ہیں اس کے آج جتنے بھی آئے ہیں ان پر ویسے ہی ایمان لایا جائے کہ جیسے وہ ذکر کیا گیا ہے بغیر ان کی تمثیل کے اور بغیر ان کی تعویر کی بعض لوگ جو ہے وہ تعویر کر کے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ اس کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انہی فلفیوں کی طرف جو ہے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں نہ تعویل کی جائے اور نہ تمسیل کی جائے اور جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ خود ہی جو ہے یہ تمصیل بناتے ہیں اور تمصیل بنا کر جو ہے جب کہا کہ وہ فلاں کی مثل ہو گیا یا ہماری مثل ہو گیا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس وہ صفت کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ کتابیں جو علما نے جو ہے ان کو معطلہ کا نام دیا توحید کے متعلق لکھنے والے والا, والا ماں لیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معطلہ ہے اللہ اخبار و تعالیٰ نے ان کو اللہ اخبار و تعالیٰ کو ان ظالموں نے تمام صفات سے معطل کر دیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ معولہ ہے جو کہ تعویل کرتے ہیں تو نہ تعویل کی جائے نہ تمقیل کی جائے اور جس طرح جو ہے یہ صفات جو ہے وہ آئی ہیں اسی ہی طرح ان پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے دو مثالیں بیان کر کے میں اس جو گفتگو کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سم سمتوا آل لاش یہ قرآن مجید میں سات دفعہ یہ لفظ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی وہ لوگ جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں کہ استولا آل لکش کہ وہ پر غالب ہوا استوا کا جو ہے وہ مانے کی تعویل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جس سے مراد جو ہے وہ غلبہ استواء اشتوارش یہ جو ہے وہ نہیں اللہ تبار تعالیٰ جو عرش اس نے پیدا کیا اور ارش پر پھر وہ ہے وہ ہے مستری ہوا جیسے پرانے مجید میں آیا کہ سورہ زخرف کے اندر کہ وہ ذات کے جس نے تمہارے لیے یہ چیزیں جو ہے یہ پیدا کی جوڑے پیدا کیے اور اس نے فرمایا کہ ولدی خلق اللہ چیز پیدا جو کیا اور کشتیوں سے اور چوپاوں سے وہ کچھ بنایا کہ جن پر تم سواری کرو دستوری ہی تم مت کرو نی متربے کم یہ دستوئی تم آئی تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جو ہے مستوی ہو جاؤ تو جب انسان کسی جانور کی پیٹ پر بیٹھتا ہے اور پھر وہ پوری طرح اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے اور پھر اس کو ہانکتا ہے تو یہ جو ہانکنے سے پہلے جو اپنا آپ کو اس کا جو ہے پوری طرح متمقل ہو کر بیٹھنا جو ہے اس کو قرآن جو ہے عربی میں استوا سے تعبیر کیا گیا سمترو نیمت رب اروت ہوئی تمہارے پھر جب تم اس پر مستوی ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کی نعمت جو ہے تم بیان کرو وہ تکولا ماکہ مکھرن تو اجتبا میں جب بات کی گئی تو اس کے متعلق مطلب جب انہوں نے کہا کہ یہ اجتبا کیا ہے تو انہوں نے جب, جب جو ہے اس سے غلبہ غلبے کے مراد ہونا جو ہے اس کا ذکر کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امام جو اہل سنت کے امام ہیں انہوں نے جو ہے اس بات کو جب سنا تو وہ نہایت گزبناک ہوئے اس نے انہوں نے جو ہے یہ تعویل کا دروازہ جو ہے اس معاملے میں بالکل بند کر دیا فرمایا کہ اب استواء معلوم استواء جیسے اب ابھی آپ نے آج میں سنا اس کا ہمارا جو ہم جانتے ہیں کہ استواء کیا ہے وہ نقیف و مشہور اور کیفیت جو ہے وہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے عرش پر مستوی ہوا وہ آپ کیفیت اپنے جیب میں نہیں لا سکتے ہم پر صرف ایمان لانا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرض پر مستوی ہوا وہ کہ وہ مجبور وہ سوال بدع اور اس کے متعلق سوال کرنا کہ یہ جی کیسے اللہ تبار تعالیٰ مستوی اور اس پر یہ فدر یہ نبی علیہ سلاط وسلام کے دور اور آپ کے صحابہ جو ہے ان کے دور کی یہ بات ایسی بالکل نہیں ہے جو بات بھی وہ کہتے نبی علیہ اسلاط و سراث جو بھی اللہ تبار تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ذکر کرتے وہ کسی یونیورسٹی کے کسی کالج کے کسی بھی ہے فلسفے کی وہ ان کو تو حالات تک نہیں لگی تھی اونٹ چرانے والے بکریاں چرانے والے بالکل ان کا جو ہے وہ سادہ ماحول ہے سادی وہ لوگ جو ہے بالکل خاص فطرت, فطرت پر تھے اور وہ بات کو سمجھتے اور جیسے وہ چیز جیسے استوا کا لفظ جو تھا ان کے درمیان ان کے جو ہے وہ معلوم تھا اس طرح دوسری باتیں جو ہیں وہ اسی طرح جیسے عربی زبان میں تھی ویسے کی ویسے تھی اور ان کو جو, جو معانی اور مفہوم ان کے ذہن میں تھے ان کو جو ہے اسی طرح وہ قبول کرتے تو کسی نے جو ہے وہ ایسی بات نہیں تو جب یہ باتیں آئیں تو یہ حد مقرر کر دی گئی کہ اس کو ویسے ہی جو ہے ان تمام صفات کو ان پر ایمان رکھا جائے اور اس کی کیفیت اور تعویل سے جو ہے بچا جائے اور ان ایسی باتوں سے سوال کرنا جو ہے وہ بےد تو یہ لوگ جو ہے آپ جو بدرتی ہیں اور مس... مس... مس... صفات کے مسائل میں وہ سلب کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو وہاں جب بھی وہ ترجمہ کریں گے قرآن مجید کا تفسیر کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ سمت سوال رش کا معنی جو ہے ان کو تعویر کیا وہ معنی آپ کو ملے گا اسی طرح اللہ تبار تعالیٰ کی صفات میں سے نہایت اہم صفت جو ہے وہ صفت علوم ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ بلند اب جیسے وحدت المجود کا جب عقیدہ آیا تو پھر جو ہے نوزب باللہ اللہ تبار تعالیٰ کو انہوں نے ہر اچھی اور بری جگہ پر جو ہے وہ داخل کر دی ہر چیز جو ہے انہوں نے ناؤز باللہ جو ہے وہ امام امیر قیم کہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ لونیا میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے ہاں وہ ذکر کی اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ جو بھی یہ بناتے ہیں اور ان سے جو غلط باتیں جو نکلتی ہیں ان کا جو ہے انہوں نے کہیں کسی حد تک جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو یہ صفتے علوق جو ہے یہ ثابت ہے پرانے مجید میں پرانے مجید کی آیات آپ پڑھ کر دیکھیے لشد الکلیم الطیب <الصَّيِّم> اسی کی طرف جو ہے اچھے کلمات جو ہے وہ اٹھتے ہیں ام امن تم منفی سمائے یکش سے بکم الف <تصفيق> کہ کیا تم اس ذات سے کہ جو آسمانوں کے اندر ہے اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر جو ہے وہ دن سا دے اسی طرح پرانے مجید میں جو ہے بے شمار اس قسم کی آیات ہیں کہ جن میں واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارہ جو ہے وہ بلند اور وہ ہر چیز جو ہے جو بلند ہو ہمارے سروں سے اس کو سما کہتے ہیں اور آسمانوں کی اس کی جو امتحاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ جو ہے اس ارش پر اور پھر جو ہے بعض فرشتے اس کے پاس ہیں ان کے جیسے قرآن مجید میں اندا کا لفظ جو ہے وہ آتے ہیں اللہ دین یا وہ فرشتے ہیں کہ جو جو ہے اس کو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے خونا اللہ دین یا خون یو سب نا ویو منو نبی وہ سب یو سب آمن آمنوا تو یہ آگ جو ہے اس میں اللہ قبارک و تعالیٰ نے یہ اس چیز کا جو ذکر فرمایا کہ اس کے پاس جو ہے وہ فرشتے یہ سورہ غافر کی ابتدائی آیات میں سے ہے اللہ دین یخم رول اللہ تک اللہ شی رین و تب تابوا کا واقعی مادہ عذاب جہین تو وہاں اللہ تبار کا عرش ہے اور اس عرش کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے ہیں اور دوسری جگہ جو ہے اللہ تبار و تعالیٰ نے لفظ جو ہے وہ اندہو کے لفظ استعمال کی کہ وہ لوگ جو اس کے, اس کے پاس تو اللہ تبار اس عرش سے آسمان دنیا پر جو ہے نزول فرماتے ہیں تو اللہ تبار کا جو مقام ہے جس پر وہ اللہ تبار تعالیٰ ہے وہ سات آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور عرش پر اللہ تبار مشتوی جب سوال کیا جائے ہم سے کہ اللہ کہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بلند ہے اعلی ہے اور وہ سات آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے اور اس کو عرش پر مستوی ہے لیکن آپ جو ہے اس ماحول میں جہاں یہ فلسفے کے ساتھ عقیدے کو سمجھایا گیا ہے اس میں یہ سوال کر کے دیکھ لیں کسی سے بڑے سے بڑے عالم سے بھی سوال کر کے دیکھ لیں جب آپ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا نتیجہ پھر جا کر دور میں وہی نکلے گا کہ وہی وحدت الوجود جو ہے وہاں سے نکلے گا. اس لیے جب ہم اللہ تبارتعالی کی صفات کو نہ جو ہے مانیں گے اور ان کو نہ پہچانیں گے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ نہ بنائیں گے تو اس وقت جو ہے اس وقت تک ہم جو ہے اپنے عقیدہ جو ہے وہ صحیح قرآن اور سنت والا عقیدہ جو ہے نہیں بنا سکتے اور پھر اسی طرح شمی البصیر اس میں جو ہے جیسے قرآن حرما کے انما یکش اللہ علما کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے بندوں میں سے جو علماء جو ہے وہی ڈرتے ہیں تو علماء کون ہے جو کتاب و سنت کے عالم ہیں اللہ تباری کی صحیح معرفت رکھتے ہیں تو اللہ تباری کی معرفت جو ہے وہ اس کی صفات سے ہوگی اس کی صفات سے ہوگی تو اللہ اقبار و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنا جو ہے اور اس کی اس کے حکام پر عمل کرنا اور اس کے اللہ تبارو تعالیٰ سے محبت کرنا اور سیدھے رستے پر جو ہے وہ گامزن رہنا اس کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے جس قدر آپ کو جو ہے اللہ تبارا کا صحیح تعارف ہوگا اسی قدر جو ہے آپ صحیح رستے پر گامزن اور اس پر جو ہے وہ مستقیم رہیں گے اس پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے انما یکش اللہ حامد عباد <الْعُلَمَة> یہ چند چیزیں تھیں کہ جو میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق جو ہے یہ میری اپنی عمر میں بھی پہلا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب کے ان کے حسن زنی ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے کل اچانک اس بات کے لیے کہا تو میں نے جیسے اس ماحول میں تو کوئی بنیادی چیزیں جو ہے ہم نے نہیں پڑھی اور ویسے بھی علما جو ہے اس میں کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں علما جو ہے دروس میں علم دروس میں جو ہے یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہاں میں ملازمت करता ہوں यहां पर जो علمی دروس کا موقع جو ہے وہ کم ملا ہے کہ جہاں کسی عالم کے پاس جو ہے چیز جو سمجھے گئی ہو کسی استاد کے پاس سے تو وہاں بعض دروس جو ہے جہاں شریک ہونے کا موقع ملا اس میں جو چیزیں جو ذہن میں تھیں وہ آپ تک میں نے جو ہے وہ پہنچا دی ہیں اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اس معاملے میں صحیح جو ہے وہ اس کی تاریخ کے ساتھ جو کیسے یہ چیزیں جو شروع ہوئیں اور جو کون کون لوگ اس میں موجود ہیں ان کے نام اور سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا یہ چیز جو میرے ذہن میں تھی جہاں نہ کوئی کتاب نہ کوئی چیز وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو ہم جانتے ہیں اللہ تبار تعالیٰ اس کا ہمیں نفع دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ عمل ثنا وہ علم نامہ انخونا ودنا علما بنا تبل علیم سبحان اور ضرورت ہے اس بات کی الحمد للہ اچھا جو بڑوں کے جو اللہ کے